اشہد فَإِنَّ محمد رسول کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيحَ دِيُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَصَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَصَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَى وَكُلَّ ذَلَالَةٍ في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما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 إن الذين يغزون أسباتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا ياقلون وم سبر تخرجا نلم و غفور رہی حضرت محترم گزشتہ مجلس میں ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں ہمیں بھی وہ چیز پسند ہے یا نہیں یا جس چیز سے ہمارے نبی نفرت کرتے ہیں کیا بحثیت مسلمان ہم بھی نفرت کرتے ہیں یا کسی غلط رستے پہ چلے ہوئے ہیں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کیا تھا کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو بات ہمارے نبی کو پسند ہے ہم بھی اسے پسند کرنے لگے جن باتوں سے ہمارے نبی نفرت کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان باتوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے انسان تب کسی کی بات مانتا ہے جب وہ اس شخصیت کا ادب اور احترام کرتا ہو زبانی طور پہ تو ہم سب ایک سے بڑھ کے ایک انسان وہ عالم ہے یا جاہل ہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی معدب ہیں لیکن جب ہم عمل دیکھتے ہیں اپنا اپنی زندگی کے معاملات دیکھتے ہیں اور شریعت کے احکامات اور رسول اللہ کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ادب دور دور تک نظر نہیں آتا ایک وہ بات ہے جو ادب کے معاملے میں قرآن کریم نے ہمیں بتلائی ایک وہ تصورات ہیں جو ہم نے اپنے ذہن کے مطابق اخذ کیے ہوئے ہیں تو حقیقی ادب وہ ہے جس کا حکم اللہ نے فرمایا اپنی پاک کلام کے اندر میرے رسول کا اس طرح ادب کرو ہمارے اندر دو قسم کے لوگ کثیر تعداد میں ہیں اور افرات و تفرید کے اندر انتہا پہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہی ضروری نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا ہم وہ مانیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی فرمائی تھی آپ نے فرمایا قرب قیامت ایک ایسا شخص آئے گا جو بڑا مال دود بڑی جاو حشمت تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے ہوگا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ جو قرآن کا حلال ہے اسے حلال سمجھو جو قرآن کا حرام ہے اسے حرام سمجھو اس کے علاوہ کچھ نہیں حالانکہ اللہ نے قرآن کی مثل مجھے ایک اور چیز بھی عطا کی ہے میرے عزیز بھائی یہ سوچنے والی بات یہ ہے ہم قرآن کو کیوں قرآن مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے کس نے بتایا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بتایا یہ قرآن ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کی صورت ہے تو ہم مانتے ہیں یہ اللہ کی کلام ہے یہ ڈائریکٹ اللہ نے تو ہمیں نہیں دی تو اگر جس نبی کے کہنے پہ ہم اسے قرآن تسلیم کر رہے ہیں اس نبی کی دوسری باتیں جو اللہ کا حکم بتاتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں ہم کہیں یہ نہیں مانتے تو یہ اس نبی کا ادب یا احترام ہوگا یہ تو ہماری کھلی منافقت ہے کہ جس بات پہ من آیا مان لیا جس پہ نہ آیا نہیں مانا ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حیثیت ایک پہنچانے والے کی ہے بس اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہیں اللہ یازب اللہ اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری انتہا کو پلانگ دیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے معراج پہ اور اللہ سے ملاقات ہوئی حالان یہ بھی جھوٹ ہے اللہ سے ملاقات ہوئی آمنے سامنے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور سوچنے لگے میں تو ہوں یا تو میں ہوں یعنی نعوذ باللہ انہوں نے رسول اللہ کو خدا تک پہنچا دیا حالانکہ یہ وہ بات ہے آپ نے اپنی زندگی کی آخری جو نصیحت فرمائی تھی وہ دو تین باتیں تھیں ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو مشرق یہود اور نسارا ہیں انہیں جزیرہ عرب سے نکال دینا کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر فتنے کا سبب بنتے ہیں چونکہ مسلمانوں کی بنیاد اساس سب کچھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہے کہا یہ لوگ یہاں پہ فتنہ ڈالیں گے تو سارے عالم اسلام میں فتنہ پھیلے گا کہیں نکال دینا دوسرا فرمایا کہ لوگوں اس بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسا علیہ السلام کی ذات میں غلب کیا تم میرے متعلق وہ نہ کہنا میں تمہیں خود کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں بس کیا اللہ کا بندہ اور رسول ہونا فضیلت میں کم ہے چودہ سو سال ہو گئے ہم کروڑوں لوگ گزرے ہیں اور قیامت یہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک ادنا سے نبیوں میں جو سب سے کم مقام والا نبی ہے اس کی برابری نہیں کر سکتے تو سرور انبیاء کی برابری کیسے ہو سکتی ہے آپ کا یہ سب سے بڑی عظمت ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے رہبر ہیں اللہ کی ذات اس کی کلام قرآن کے بعد اللہ نے تیسری کسی چیز کے ادب کا حکم دیا ہے تو وہ رسول اللہ کے ادب کا حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر غلب بھی نہیں کرنا آپ کی ذات کے متعلق ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر کیا کہیں ہم آپ کو آپ کے آداب ہیں کیا سورت حجرات چھبیسواں پارہ اس کی پہلی پانچ آیات آپ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھیں ان پانچ آیات میں وہ دائرہ لگا دیا کہ اے امت محمد اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے نزدیک ادب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ہے کہ یہ جن باتوں کا حکم اللہ نے یہاں دیا ہے ان کی پابندی کر لو اللہ تمہیں با لوگوں میں لکھ دے گا ان میں سب سے پہلی بات الذین آمنو یہاں یا یوہل انسان نہیں کہا اس میں مسلم اور غیر مسلم سب آتے ہیں اس میں صرف ہم ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں صرف ہم مخاطب ہیں یا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تو قدیم بین و رسولی تمہیں تمہارے نبی نے ایک طریقہ کار دیا ہے ایک دین دیا ہے جو ایک دائرے کے اندر ہے اس کی پابندی کرنا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ہمیں قرآن میں تو یہ آیا عقیم اقیم عقیم یقیمون یوقیمسلا مختلف الفاظ کے ساتھ نماز کو ادا کرو 83 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا نماز کیسے پڑھنی ہے نماز کی تعداد کیا ہے کس کس وقت پڑھنی ہے یہ ساری بات ہمیں رسول اللہ نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اور رات میں ہمیں جو بتلایا گیا کہ تم پہ سترہ رقطیں فرض ہیں کس طرح دو فجر کی چار زہر کی چار اثر کی تین مغرب کی چار عشاء کی یہ سترہ رکھتے وہ ہیں جو فرض ہیں کسی بھی صورت ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اور کسی بھی صورت سترہ کی اٹھارہ نہیں کر سکتے یہ ہے آگے بڑھنا جب ہم ستارہ کے بجائے اٹھارہ یا انیس پڑھیں گے تو یہ یقین کریں کہ ہم نے اپنے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے یہ بے ادبی ہے یہ بھی ادبی نہیں ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی انہوں نے ادب اس چیز کا نام لیا ہے کہ شعر و شاعری میں اندر زمین و آسمان کے کلابے ملا دو تو یہ نبی پاک کا ادب ہے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا وہ شعرا یہ جو شاعر لوگ ہیں لغب بات فضول باتیں کرتے ہیں اور انہیں خود نہیں پتا ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں شعر و شاعری نہ کا نام ادب لے لینا نہیں اللہ نے جو ادب بتلایا ہے ان آداب کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو ہم میں سے کوئی شخص یہ سوچے کہ چلو جی نیکی کا کام ہے آپ نے سترہ کہی ہے ہم اٹھارہ انیس بیس اکیس پڑھ لیتے ہیں تو انیس یا اٹھارہ کرنے سے وہ سترہ کا عمل اور اس کے ساتھ اجر زیادہ ملنا تو دور کی بات ہے وہ پہلی سترہ کو بھی برباد کر دیں گے حتی کہ نماز ہے اس کا ایک طریقہ کار متعین کیا ہے کہ یہ قیام ہے یہ رکوع ہے یہ سجود ہے یہ قوما ہے یہ تہیات ہے اگر ہم قرآن کی تلاوت کرنا بہترین عمل ہے ایک مسلمان اگر رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی تو کس نے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم یہ نیکی سمجھ کے کریں گے تو یہ بیعت بھی ہوگی کہ جس بات سے رسول اللہ نے منع کیا ہے ہم نہیں منع ہو رہے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح نوافل ہیں سنن ہیں وطر ہیں ان کا بھی ایک طریقہ کار متعین کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک پڑھنا ہے بتر تو کیسے پڑھنا ہے تین پڑھنے ہے تو کیسے پانچ پڑھنے ہیں تو کیسے سات پڑھنے ہیں تو کیسے نو پڑھنے ہے تو کیسے گیارہ تیرہ تک آپ نے پڑھے ہیں کیسے پڑھے ہیں یہ سارے باتیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے ہمیں بتلائی ہے احادیث کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنی من مرضی سے بہت سے کام کرنے کے بعد سمجھتے ہیں اس میں حرج کیا ہے حرج سب سے بڑا یہ ہے کہ جو اللہ یا اس کے رسول نے ہمیں طریقہ کار دیا ہی نہیں ہم وہ کریں گے تو یہ ہمارا آگے بڑھنا ہوگا اللہ کہتے ہیں یادین آ من اللہ تو قدیم و رسولی اللہ اور اس کے رسولوں کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا ہمیں لفظ ہے اطاعت اتباع اتباع کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری کرنا فرما برداری کیا ہوتی ہے جو حکم مل رہا ہے اس پہ کام کرنا ہے بس کیا ہمیں احساس نہیں ہے کہ جن کی بات اللہ کہتے ہیں میری ذات کے بعد سب سے بہتر ہے اور ہمیں ان کی بات نہیں پسند آ رہی ہم اپنی خواہش کے تابے داری کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے رسومات کے قیدی ہیں ہم اپنی خاندانی وجاہتوں کو دیکھتے ہیں ہم اپنے فرقے کی طرف دیکھتے ہیں یہ کیسا ادب ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے اپنا فرقہ اپنی رسم اپنے خاندان کا طور طریقہ اور اپنی ذہنی کی اپنے ذہن کی خواہش جو ہے اس کو نہیں مسل سکتے یہ کیسا ادب ہے اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر جس چیز کو نیکی کہا جا سکتا ہے اس کا ایک طریقہ کار متعین کیا ہے نماز اس کا ایک طریقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا آپ نے فرمایا سلو کما رائی تمونی اسلی لوگوں کو نماز پڑھنی ہے تو میرے طریقے کے مطابق مجھے میں کیسے پڑھی ہے بدقسمتی آپ دیکھیے کہ آپ بازار میں جا کے کسی بھی کتب خانے سے اسے کہیں کہ نماز دیں وہ آپ سے سوال کرے گا کون سی نماز چاہیے حنفی نماز چاہیے جعفری نماز چاہیے یا محمدی نماز چاہیے اور اس وقت اس مسلمان کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب وہ محمدی نماز کو چھوڑ کے کہے گا مجھے فلاں نماز چاہیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا احترام وہ ہمارے سر کے تاج لیکن رسول اللہ کے برابر کھڑے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے جعفر صادق رحمہ اللہ وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہمارے لیے محترم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کریں ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ غلطی ہم کر رہے ہیں ہمارے ذہنوں کو ڈیڈ کر دیا گیا ہے سوچنے کی قوت سلب کر لی گئی ہے مت سوچو تمہارا کام نہیں ہے مولوی جو ہیں مولوی تو دور کی بات ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں ولدین ایزا زکی رو بھی آیا مجھے تو بندے وہ اچھے لگتے ہیں جو میری آیت پڑھ کے بھی اندے بہروں کی طرح نہیں گرتے ان پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں بات سب سے سچی اللہ کی ہے لیکن آیت کے لیے بھی حکم ہے کہ اندے اور بہرے کی طرح نہیں گرنا بلکہ غور و فکر کرنا ہے اور ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات مولوی کے ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں کیا رب نے مولوی کو بروکر بنایا ہے اپنے اور لوگوں کے درمیان تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں اپنے انجام سے خوف زدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور جواب دینا ہے اور یہ باتیں جو اللہ نے قرآن میں کہی ہیں یہ کہانیاں نہیں سنائی یہ ہمارے لیے ہیں اور ہمیں اپلائی کرنا ہے ہر صورت اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی رستہ نہیں ہے آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمارا باپ بھائی بیوی ماں بیٹی کوئی بھی عزیز فوت ہوتا ہے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ چلو زندگی جیسی بھی ہے آخری سفر جو ہے یہ تو ہم اس طریقے سے اسے ودا کر دیں کہ جو رسول اللہ نے طریقہ بتلایا تھا وہاں بھی ہماری رسمیں ہی رسمیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری کتب احادیث دیکھ لیں کتاب الجنائز نکالیں آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی ایک جنازہ اور دوسری قبر پہ دعا یہ سارے کام کرنے کے بعد ہم آواز دیتے ہیں کل نو بجے دعائیں خیر ہوگی جو دعائیں رسول اللہ نے بتائی تھی وہ بد تھی اب اپنی خواہش کے مطابق جو کریں گے وہ دعا خیر ہے اور جس دعا کا تذکرہ رسول اللہ نے کیا تھا وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے جنازے کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کا حق پورا کرے کیا ہے اس کی میت کو کندھا دے اور پھر اس کے بعد اس پہ جنازہ پڑے اور پھر حکم دیا اجاث تمخل جب کسی میت پہ جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جیسا ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ویسے ہمارے دل کی آواز ہے کیا ہر مسلمان کے لیے ہمارا خلوص ایک جیسا ہے اذا تم حال المت یہاں یہ نہیں کہا تمہارا رشتہ دار ہے تمہارا دوست ہے تمہارا والد ہے تو اس کے لیے کیفیت اور ہو اور دوسرے کے لیے اور نہیں اذا اصل تم حال المیت جب بھی کسی میت پہ کھڑے ہو جاؤ اس کا جنازہ پڑھو فخلی سعا خلوص دل کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارے نبی کا حکم ہے کیا ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو یہ ادب ہے رسول اللہ کا آپ جب قبر پہ جاتے آپ قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے پڑھتے منہا خلقناکم کم نعیدکم نید و منہ نخری ہم کرتے ہیں اشحد اللہ الہ اللہ ایک بات ہے جو رسول اللہ نے فرمائی ایک بات ہے جو ہمارے معاشرے کی رسم ہے کلمہ برا نہیں ہے لیکن ہمارے نبی کا کیا حکم ہے کبھی سوچا ہے میں نے یا آپ جب ہم میت کو قبر میں داخل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ پڑھو بسم اللہ سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ پڑھو بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قبر میں میت کو ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت اشد اللہ, علی اللہ کیا ادب یہ ہے رسول اللہ کا اور اگر خدا ناخواستہ کوئی بھلا آدمی ہمیں کہہ دے کہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے تو ہم زیادہ شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف بات کر رہا ہے ہم یہ مت دیکھا کریں کہ کہنے والا کون ہے اور اس کا کریکٹر کیا ہے جس کی بات کر رہا ہے اس کا کریکٹر دیکھے اور ہم سارے دنیا کے با انسان بھی مل جائیں ہمارا کردار اتنا بھی نہیں جتنا سمندر میں سوئی پانی ڈبوئیں تو اس سے پانی لگتا ہے ہمارا رسول اللہ کے مقابلے میں کردار اتنا بھی نہیں ہے آپ اتنے بلند کردار ہیں پھر آپ نے جب قبر پہ مٹی ڈال دیتے آپ کہتے اب تمہارے بھائی سے سوال و جواب ہونے لگا اس کی استقامت کے لیے دعا مانگو اب یہ ایک ایسا وقت ہے جب وہ انتہائی مشکل میں ہے میرے بھائی ذرا سوچیں ہمارا بیٹا یا بیٹی کسی اہم امتحان کے لیے کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے یہ کئی سالوں سے یہاں سامنے ایف ایس سی جو بچے پڑھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایک امتحان دیتے ہیں داخلے کے لیے تو یہاں وہ بچیاں بیٹیاں بیٹے آتے ہیں ان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے ان کے والدین جتنے بھی ہیں پھر یہاں پہ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کیوں کہ میرا بچہ امتحان کے لیے بیٹھا ہوا ہے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے اپنے دل سے پوچھیں کیا ہماری کبھی کیفیت کسی بھی میت پہ ایسی بنی ہے کہ ہمارا یہ باپ ہمارا یہ بھائی اس وقت امتحان کی حالت میں ہے اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے میں رو کے اللہ کی منت کروں اللہ اے اللہ اس امتحان میں اسے ثابت قدم رکھنا اس وقت تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کھلانا کیسے ہے تو کھانے والوں کو یہ ہوتا ہے کہ جا کے کھانا کیسے ہے کیا یہ ادب ہے ہمارے نبی کا زندگی کا کون سا معاملہ ہے جس میں ہم اپنے نبی کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کیا کسی کی بات نہ ماننا یہ ادب ہے ان کی ہر بات پہ مخالفت کرنا اس کا نام ادب ہے ایک شخص کو ٹکے دے کے کھڑا کر کے ناتخانی خالی کروا لیں ہم اپنے ادب کو پورا کر لیتے ہیں ادب تو یہ ہے کہ جو اس نبی نے کہا رک جائیں لا مین اللہ, جان اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے رک جائیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور اللہ وارننگ دیتا ہے وہ تق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ سمیون علیم ممکن ہے میرے کچھ مفادات ہوں میں آپ کو مس گائیڈ کر سکتا ہوں یا میرے کسی اور بھائی کے مفادات ہوں وہ آپ کو مس گائیڈ کر دے لیکن وہ ذات پات جو ہے ہر چیز کو سنتی بھی ہے علیم ہر چیز کو جانتی بھی ہے وہ فیصلہ کرتے وقت یہ تو نہیں سوچے گا میں اہل عدیث ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا میں بریل بھی ہوں یا شیعہ ہوں وہ تو دیکھے گا میرے قانون کے مطابق کون آیا ہے کس نے میرا اور میرے نبی کا ادب کیا ہے وہاں تو فرقوں والی بات ہی نہیں ہوگی اس کا تو ایک ہی فرقہ ہے ایک ہی رستہ ہے مستقیمن فتح بھی کبھی کمان سلیلی لوگ یہ میرا رستہ ہے اللہ کہتے ہیں کون سا رستہ جو اس کے نبی نے بتایا کہ فتبیو اس کی اتباع کرو ولا تبی اور سب الفتفرہ کبھی کمن جو لوگ اس رستے سے متفرق کو ہو گئے ہیں بٹک گئے ہیں ان کے ساتھ ہی نہ بننا اور اللہ کا رستہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بتلایا تھا حجت الوداع کا خطبہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تئیس سالہ دورے نبوت کے اندر آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع حجت الوداع کے موقع پر عرفات میں ہوا تھا جتنے مسلمان آپ کے ارد گرد اس وقت اکٹھے ہوئے تھے نہ اس سے پہلے ہوئے تھے نہ اس کے بعد سال یا ڈیڑھ سال زندگی جو آپ کی تھی اس میں کبھی ہوئے تھے آپ نے اس میں فرمایا تھا ترک تو فی کو لن لنت زلو ماں تمسک کتاب اللہ و وسنتی لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی وہ کیا ہے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے و سنتی ایک میرا طریقہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر آج بھی میں اور آپ اس رستے پہ آنا چاہتے ہیں تو ان فرقوں پہ ان فرقوں نے ہمارا کچھ نہیں دینا نہ بگاڑنا ہے نہ سوارنا ہے بلکہ بگاڑنا تو ممکن ہے سوارنا کچھ نہیں ہے ہم اس رستے کی طرف آ جائیں جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ہمیں بتلایا ہے اور وہ رستہ اللہ کی کتاب قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا ادب یہ بتلایا آمنو لاتو قدم اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہ کرنا جو حکم اللہ نے دیا یا اس کے رسول نے دیا صرف اس کی اتبا ہم پہ فرض ہے اور یہ بھی بات یاد رکھنا اللہ نے ہم سے تین سوال کرنے ہیں جاتے ہی قبر میں پہلا یہ اللہ اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جب ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے اللہ رب العزت نے اس کا قرآن کے اندر تذکرہ کیا از اخذا مم بنی من ظہوری ہم ظر یا اللہ نے آدم کی پشت سے جتنی اولاد پیدا ہونی تھی سب کو اس کی پشت سے نکالا ان کے سامنے کھڑا کیا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے پھر پوچھا السط <سؤال> بے کو میں تمہارا رب ہوں یا نہیں سب نے کہا قالو بلا کیوں نہیں اللہ نے کہا شہیدنا آلہ انفسینا اپنی بات پہ تم خود گواہ ہو کل قیامت کے دن مجھے یہ نہ کہتا کہ ہم تو غافی تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بنیادی طور پہ ایک چارج شیٹ بن رہی ہے کہ یہ بندہ اللہ کو رب مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ چارج شیٹ ہماری زبان سے نہیں ہمارے عمل سے بنتی ہے کہ یہ شخص جو دعوے دار ہے اپنے رب کو ماننے کا کیا عملی طور پہ بھی اپنے رب کو مانتا ہے یا نہیں جس طرح ایک ملازم کے لیے اس کی سروس بک بنتی ہے یا اس کے لیے وہ ریڈ بک بن جاتی ہے یا گرین بک بن جاتی ہے اسی طرح ہماری ایک سروس بک ہے جو بن رہی ہے کاتبین یعلمون اور وہ معاملہ چل رہا ہے ہماری ایجوکیشن ہماری تعلیم ہماری زبان کی چلاکی ہماری اب ہماری ساری باتیں جن پہ ہمیں بڑا ناز ہے اپنی ذات میں یہ ساری ختم ہو جائیں گی جس وقت جواب لیا جائے گا من رب کا جو سوال پہلے دن ہوا تھا پھر کرتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے جس نے تو رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ تو جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے جو نہیں جس نے نہیں گزاری اسے بلا دیا جائے گا کیونکہ اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا یو سب اللہ اللہ دینا بالقول ثابت قول ثابت صرف اس کے لیے ہوگا جو اہل ایمان ہے اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں اللہ گمراہی کی دلدل میں دھکیل دے گا دوسری بات یا یو حل دینا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کریم کا ادب یہ ہے لاطرفاسوا تکم اپنی بات کو نبی کی بات سے بلند نہ کرو ہماری حیثیتیں کچھ بھی نہیں ہم دنیا کے سارے طالب علم علماء مل جائیں ہم رسول اللہ کے قدموں کے ذریعے کے برابر بھی نہیں ہیں تو ہم جیسے کوئی انسان نبی کی بات کے سامنے اپنی بات لانے کی ضرورت کیسے کرتا ہے تو کوئی بھی انسان چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہمیں یہ اجازت نہیں ہے لا ترفاسباتم نہ تو اپنی آواز کو بلند کرنا ہے نہ آپ کی بات پہ اپنی بات کو بلند کرنا ہے سب سے بلند آپ کی بات ہے سوت نبی اور ایک بات یہ ولا تجہر کا جہری بات کمبلی بات جس طرح تم باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو اپنے نبی کے ساتھ ایسا نہ کرنا اگر ایسا کر لیا تو برباد ہو جاؤ گے تمہارے امال برباد ہو جائیں گے جو کچھ کیا ہے مٹ جائے گا میرے عزیز بھائیوں یہ تو اتنی مقدس ہستی ہے ان کی نام برے طریقے سے لینا تو اتنا بڑا گنا ہے ہم اچھے طریقے سے بھی نام لیں تو اگر آپ پہ درود نہیں پڑیں گے تو گنا گار بن جائیں گے حکم یہ ہے کہ جب آپ کا نام ساتھی ہے یا صفاتی سنیں یا بولے فوراً آپ پہ درود متحرہ پڑے کیوں دیکھیں اللہ کو یہ اتنا خوبصورت کلمہ لگتا ہے آپ نے فرمایا من علیہ علی رتن جس نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑا صلی اللہ علیہ اللہ اس پہ دس مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور جو بد نصیب اللہ کے نبی کا نام لیتا جاتا ہے اور آپ پہ درود نہیں پڑتا جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیے جاتے ہیں وہ آپ پہ درود نہیں پڑھتے اللہ کی ان پہ لانت برستی ہے قبال نا خان کیسے طریقے سے نام لیتے ہیں کبھی غور تو کرو ان باتوں پہ اللہ کے نبی کی تعریف ہے کسی میں اتنی جررت نہیں تھی کہ آپ جاتے ہو تو کوئی آواز دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں یہ جررت نہیں تھی صحابہ کی پوری زندگی میں یہ لفظ نہیں آپ نکال سکتے کہ کسی صحابی نے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آواز دی یا بلخاسم یہ رسول اللہ کی کنیت تھی آپ نے مڑ کے دیکھا وہ کہنے لگا یا یار آپ کو نہیں بلایا میں فلاں کو بلایا آپ نے فرمایا میری کنیت کوئی نہیں رکھ سکتا کیوں کہ آپ کو معلوم تھا کہ مجھے ایسے بلایا نہیں جا سکتا آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے خود اپنے بھائی حضرت علی کے بھائی جعفر کے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا کیونکہ آپ کو اس نام سے کبھی نہیں کو پکارتا تھا کسی میں یہ ضرورت نہیں تھی تو ہم یہ ای ایسے پکار پکار کے چیخ چیخ کے کہنا اسے ادب کا نام دیتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے تو یاد رکھیں دو چیزیں کائنات میں ایسی ہیں اگر انسان صہون بھی اس معاملے میں غلطی کر جائے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ایک دیکھیں ہم اس وقت مسجد میں ہیں بے شک مسجد میں ہیں اگر ذہن میں غلط سوچ آ جائے نا تو اس کا مواخذہ نہیں ہے جب تک ہم وہ غلط کام کریں گے نہیں لیکن اگر کوئی شخص بیت اللہ کے اندر جا کے برائی کا سوچ بھی لے تو دردناک عذاب سے نہیں بچے گا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ جو بیت اللہ میں جاگے کے صرف الحاد بے دینی برائی قباحت شرارت کا سوچے گا بھی وہ دردناک عذاب سے نہیں بچے گا اور دوسری انسانی شخصیت جناب محمد رسول اللہ کے متعلق اللہ نے کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ان کے متعلق گفلتو کرتے ہوئے بھی سوچنا کہ اگر غلط بات زبان سے سہون بھی نکل گئی تو اعمال برباد ہو جائیں گے جان بوجھ کے تو بہت دور کی بات ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کردار اپنی گفتار کے ذریعے جب آپ کا نام آئے ہماری کیفیت بدل جانی چاہیے اِنَّ الَّذِينَ ہم جب کا نام بھی لیتے ہیں تو اپنی آواز کو نرم پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زبان سے ایسا اللہ کہتا ہے میں نے ان کا امتحان لے لیا دو صحابی ایسے تھے حضرت عباس ان کی آواز بڑی بلند تھی جب یہ آیت اتری تو انہوں نے آنا چھوڑ دیا ایک اور صحابی انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا پوچھا یہ کیوں نہیں آتے؟ تو کہا ہماری آواز بلند ہے اللہ نے آپ کے لیے نہیں کہا اگر فطرتی آواز بلند ہے تو یہ اس بات نہیں ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں تیسری بات یہ اور چوتھی بات آخری ارض کروں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين ينادونكم من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون جو آپ کے گھر اپ کے حجرہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کے आवाजें دیتے ہیں وہ سارے پاگل ہیں بے عقل ہیں ولو انهم صبروا حتى تخرج ان کے لیے چاہیے کہ یہ صبر کریں اپ خود نکلیں تو ٹھیک ہے بات کریں آواز نہیں رسول اللہ کو دے سکتے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھائیو حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر متحرہ کے پاس ذرا بلند آواز میں باتیں کر رہا تھا آپ نے اسے بلایا کہا کہاں سے آئے ہو کہنے لگا سے آپ نے فرمایا اگر تم مدینے سے ہوتے تو میں تمہیں درے مارتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندگی میں اونچی بولنا گناہ ہے آپ کی قبر کے پاس اونچا بولنا بھی گنا ہے اتنے محترم شخصیت ہیں تو مسلمانوں جس اللہ نے اتنا پیارا اتنا عظیم اتنا متبرک اتنا پاکیزہ اتنا متحر ہمیں رہبر دیا ہے اس رہبر کے احترام کا ہم پہ فریض عائد ہوتا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اکولا وسطر اللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہ صل على محمد علی محمد ان کا صلی تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم اللہ بارک محمد علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم مجيد میرے عزیز بھائیوں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے اپنے نبی کی اطاعت فرض ہے اور اگر ہم اپنے نبی کی اطاعت چھوڑ کے کسی غیر کی بات مانیں گے تو آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم قومن من جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے کسی غیر قوم کی مشابت کرے گا قیامت کا دن اللہ اسی قوم کے اندر اسے اٹھائے گا ہم میڈیا کی دعوت دینے پہ میڈیا کے پرپگنڈے پہ بہت سے اپنے دن غیروں کے نام پہ مناتے ہیں ان میں ایک ویلنٹائن ڈے ہے یہاں میں میں عرض کر دوں اسلام کے اندر محبت کا ایک طریقہ ایکار ہے اپنے ماں باپ سے محبت کرو ان کا حق ہے بحثیت بھائی اپنی بہنوں سے محبت کرو ان کا حق ہے بحثیت باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرو ان کا حق ہے بحثیت خامد اپنی بیوی سے محبت کرو یہ اس کا حق ہے اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے کہ کسی اور سے محبت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد کسی عورت سے زنا کر لیتا ہے اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا پھر نمبر ایک نمبر دو یہ دوستیاں اور محبت جو لگاتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لڑکیاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے سورت نساء کے اندر جو لڑکیاں دوستی کرتی ہیں ظاہر اور جو لڑکیاں دوستی کرتی ہیں چھپ کے ان دونوں سے مسلمان اپنے ان, ان سے شادی نہ کریں تو ہم اس کو محبت کا نام دے کے ایک دن کے طور پہ منائیں لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا, آپ نے کہا تھا میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حبا تک ایک بھی ماں ایسے ہی نہیں جس نے کبھی بدکاری کی ہو اور اسلام جس محبت کا حکم دیتا ہے وہ پاکیزگی ہے وہ ماں کی محبت ہے وہ بہن کی محبت ہے وہ بیٹی کی محبت ہے وہ بیوی کی محبت ہے اسلام ہمیں غیر بیٹیوں سے محبت کی اجازت نہیں دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آزا ہے کہا آنکھ زنا کرتی ہے ہاتھ زنا کرتا ہے زبان زنا کرتی ہے لوگ گھبرا گئے آنکھ زنا کیسی کرتی ہے آپ نے فرمایا جب غیر کو دیکھتی ہے تو یہ آنکھ کا زنا ہے جب دوسرے کو چھوتا ہے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کا گنا ہے جب کسی سے فون پہ یا ویسے گفتگو کرتا ہے وہ اس کی زبان کا گنا ہے زنا ہے اور زنا کے معاملے میں قرآن کہتا ہے ولا تک رب سے تو ہم اسے ایک شغل سمجھ رہے ہیں کیا جواب دیں گے اپنے رب کو اور کہاں جائے گی ہماری غیرت آج اگر کسی کی بیٹی کو جا کے پھول تھماتے ہیں اگر ہماری بیٹی کے ساتھ کسی نے یہ سلوک کر دیا تو ہماری غیرت کہاں جائے گی کیا کیفیت ہوگی ہماری خدا کے لیے مسلمانوں ہمارے ایمان کو تباہ کیا جا رہا ہے شیطان نے یہ قسم اٹھائی تھی فبی عزتی کا مجمعین اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان انسانوں کو گمراہ کروں گا اور آج شیطان اور اس کی پوری ذریت اسی لیے اللہ نے سورت ناس،, ناس میں فرمایا کہ اللہ سے پنا طلب کرو من الجنتی والناس انسانوں اور جنوں میں جتنے شیطان ہیں جو انسانیت میں خصوصاً مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرواتے ہیں انہیں سمجھا دو کہ اللہ سے پنا طلب کرو اللہ رب العزت یاد رکھیں ایک بیٹی کی عصمت کو پامال کرنا اس کے قتل سے بڑا جرم ہے اس لیے ہمیں ان باتوں سے رک جانا چاہیے اگر اس کی عصمت پامال ہوگی تو ہماری بھی آخرت برباد ہو جائے گی مت برباد کریں اپنی آخرت اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے ایک سوال بار بار آتا ہے کہ رزق جو ہے عورت کی قسمت ہے اولاد مرد کی قسمت ہے یہ نامعلوم کہاں سے کس نے بنایا اور کس طرح پھیلایا نہ یہ اللہ کے حکموں میں کوئی کہیں آتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب بندے کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تو اس کے پاس رزق نہیں آتا یا کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو کیا رزق بند ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس بات کے پیچھے لگ کے بہت سے لوگ اپنی زندگی کے کرائس کے دنوں میں اپنی بیویوں پہ تان و تشنی کرتے ہیں اور انہیں برا بلا کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہماری روزی بند ہوئی ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے حالانکہ اللہ ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنے کا حکم ہے لا ولا منعت ولا الجد اے اللہ جسے تو عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو ہاتھ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا دنیا کا کوئی طاقتور مالدار صاحب علم نہ کسی کا سوار سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے تو ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اگر زندگی میں کرائسز آتے ہیں تو ہمیں اپنی کرتوتوں کو دیکھنا چاہیے ہم میں کوئی غلطی ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے نہ کہ اپنے گھر میں جو ہمارے زیر نگی ہیں ہم اس پہ الزام تراشی شروع کر دیں تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے بہت سے بیماروں نے اپنے لیے آپ سے درخواست کی ہے اللہ سب بیماروں کو عطا فرمائے جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں عطا فرمائے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دو فرمائے اللہ انصرنا ولا تنصر علينا و ولا ولاۃ وزدنا ولا تنقصنا قسنہ انت مولانا فن سرناقم القوم فرین اذही بالباس رب الناس وباشمن انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم مشبنا بشفائك وداونا بدوائك وغننا بفضلك من سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفره اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اے اللہ ہمارے معاملات کی اسلح فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاتا فرما اے اللہ جو پریشانوں کو اپنی رحمتوں کا نزول فرما اے اللہ ہماری زندگی کو آسان کر دے اے اللہ ہماری مشکلات کو کم کر دے اے اللہ ہماری مشکلات کو ختم فرما دے اے مالک الملک ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے مالک الملک ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما اے اللہ غیروں کی نقالی سے بچا اپنے نبی کا عدد کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے نبی کی فرما بردار بنا اے اللہ اپنا اتاق گزار بنا سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلامنا للمرسلین